رب والسلام وعلا سید الانبیاء بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرض ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ عم کو صرف یہ بتا رکھا تھا کہ تشہد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و شنا بیان کرنی ہے اور اہل ایمان کے لیے سلامتی کی دعا کرنی ہے اور اس کے بعد پھر جو مرضی دعا چاہو وہ کر لو ایک مرتبہ آپ نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا وہ کہہ رہا تھا السلام تشہر میں اللہ تعالیٰ پر بھی سلامتی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا سمجھایا کہ اللہ رب العالمین پر سلامتی بھیجنے کی ضرورت نہیں کی کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سلامتی والا ہے اللہ ہی اپنی مخلوق پر سلام کی بھیجتا ہے بلکہ تم یہ کہا کرو اتیا تو صلاح بات ہو طات ہو السلام علیہ کا رحمت اللہ وارکات ہو السلام علیہ عباد اللہ الصالحین جب تم یہ کہو گے نا ولا عباد اللہ الصالحین کہ اللہ تعالیٰ کے تمام صالح نیل اور بندوں پر سلامتی ہو تو عصابت اللہ اقجل کی آسمان و زمین میں جتنے بھی اللہ کے نیک صالح بندے ہیں سب تک سلامتی ہو جائے گی سب کے لیے تم نے سمجھو کہ سلامتی کی دعا کر لی یہ تشہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور پھر فرمایا اس کے بعد تم میں سے جو آدمی جو دعا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کر لے یعنی تشہد میں اور سلامتی کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام اور باقی نیک صالح پردوں پر اور اس کے بعد شہادہ پین اور اخیر میں پھر دعا یہ چیزیں شامل ہو گئی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت ناظر کی انَ اللّہ مالا ایک وسلم یا ایلّین اعمان و صلی اللہ وسلم و تسلیم آ کہ اللہ صلاح و اور اس کے فرشتے نبی صلی اللّہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے اہل ایمان تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے سلام تو ہم سیکھ چکے ہیں کہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے السلام علیہ کا ایبی ورحمت اللہ و ہو یہ کرمات تو آپ نے ہمیں سکھا دیے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ہمیں حکم دیا ہے درود بھیجنے کا تو پھر ہم درود کیسے بھیجیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا کہ تم نماز میں کہو اللّہ صلی علی محمد و آل محمد محمدن کما صلی اللہ تعلّہ ابراہم و علع عل براہم کا حمید المجید اللہ بارکل محمد آل محمدن ولا عل محمدن کمبارک تعلیٰ و علیہ عل براہِم عیند المجید و سلام و کماََ, کما تم درود ایسے پڑھنا ہے اور سلام ویسے ہی جیسا تمہیں پہلے سکھایا گیا ہے تو دعا اور تشہد کے درمیان درود کا بھی اضافہ ہو گیا اور فرمایا سم الدر نے دعائی آ جب درود پڑھو اور درود کے بعد پھر جو دعا تم میں سے کسی کو پسند ہو وہ دعا کرے تو پھر تشہد کی ترتیب بن گئی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سلام درود اور آخر میں دعا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکم جاری فرمایا فرمایا جب میں سے کوئی آدمی اپنی نماز کے آخری تشہد میں بیٹھے خالی من ارباین اس پر لازم ہے فرض ہے کہ وہ چار چیزوں سے پناہ مانگے عذاب قبر سے عذاب جہنم سے مسیح دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ انی اعوذ کا من عذاب القبر و من عذاب جہنما امن فطنت المحیا والنامات ابن فطنت المسیح د ج یہ لوا لازمی پڑے یہ چار چیزوں سے پناہ مانگنے والی دعا آخری تشہد کے اندر لازم اور ضروری ہے درمیانی تشہد میں ضروری نہیں درمیانے تشہد میں کوئی سی بھی دعا پڑھیں دعا مانگنا ضروری ہے لیکن کوئی دعا متعین نہیں جبکہ آخری تشہد میں یہ دعا لادمی پڑنی ہے اور فرمایا تمہاری ید رو ماش آ یہ دعا پڑھے چار چیزوں سے پناہ مانگے اور اس کے بعد پھر جو اس کا جی چاہتا ہے وہ دعا مانگے تو تشہد میں آخری تشہد کے اندر جس تشہد کے بعد سلام پھیرنا ہے اس میں یہ چار چیزوں سے پناہ لازمی مانگنی ہے یہ دعا اللہ از من عذاب جہنم امن عذاب القبر امن فصنۃ المحیامات امن شر فطنۃ المسیحت جال یہ دعا لازمی کر لیں اس کے بعد پھر جو دعا آپ چاہتے ہیں وہ مانگ لیں اس دعا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی چھوٹ دی ہے کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے چاہے وہ قرآن مجید کے اندر آئی ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہو یا بندہ اپنے حالات اور اپنی ضرورت کے مطابق کوئی اور دعا کرنا چاہے جس طرح عام طور پہ بندہ اپنی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا مانگتا ہے تو اس موقع پر بھی کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے سلام پھیرنے سے پہلے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی چھوٹ دی ہے فرمایا ہے سم ال ما شاء پھر جو چاہتا ہے وہ دعا کر لے دعا مانگ لے یہ چار چیزوں سے پناہ مانگنے کے بعد تو تشہد درمیان والا ہو یا آخر والا ہو اس میں درود پڑھنا بھی دعا مانگنا بھی فرض اور نازم ہے صرف درمیانی تشہد اور آخری تشہد میں ایک فرق ہے کہ آخری تشہد میں یہ چار چیزوں سے پناہ مل دعا ہے یہ فرض اور لازم ہے درمیانی تشہد میں یہ لازم نہیں چاہے یہی پڑھ لیں چاہے کوئی اور پڑھ لیں یہ نہ بھی پڑھیں درمیانی تشہد میں گزارا ہو جائے گا لیکن آخری تشہد میں یہ دعا پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان تشہد کے اندر بھی درود بھی پاک پڑھتے تھے دعائیں بھی مانگتے تھے صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے ام المؤمنین سیدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی سلام پڑھا درود پڑھا اس کے بعد دعا مانگتے رہے استفار کرتے رہے ولا و سلم سلام نہیں تھیرا کھڑے ہو گئے اگلی رقب کے لیے پھر جب آخری رکت میں تشہد بیٹھے تو پھر آپ نے یہ سارا کام کیا اور سلام خیر کیا یہ نو رقت اور سات رکت تشہد اپنا وطر پڑھنے کا طریقہ کار بتایا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرض نماز ہو یا نفل نماز پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے اللہ کے فرق کی کوئی دلیل ہو فرضی نماز نفلی نماز کسی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی کام کرنا ثابت ہو جائے مثلا نقلی نماز میں ثابت ہے تو وہی کام فرضی میں بھی کرنا ہے فرضی میں ثابت ہے تو وہ کام نفلی میں بھی کرنا ہے الگ الگ نہیں کہ یہ فردی کے ساتھ خاص ہو گیا یہ نقلی کے ساتھ نہیں فرق کی دلیل آ جائے گی تو پھر فرق کریں گے کہ یہ کام فرضی کے لیے ہے نقلی کے لیے نہیں جیسے کراحت کا مسئلہ ہے کہ لمبی لمبی کراحت نفلی نماز میں کرنا جائز ہے فرضی میں نہیں فرضی میں جب پیچھے مقتدی موجود ہوں تو ایمان کو لازم ہے کہ وہ نماز درمیانی کرائے بالکل چھوٹی بھی نہ کر دے کہ پچھلے بےچارے سورگ پھا نہ پڑھ سکے اور اتنی لمبی بھی نہ کر پائے کہ وہ کھڑے کھڑے پھا جائیں لیکن جب اکیلا پڑھے یا نفل نماز پڑھے پھر لمبی جتنی مرضی کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لبی نماز کہ آپ نے ایک ہی رکت کے اندر پہلے سورہ بقرہ پڑھی پھر صورت النسح پڑھی پھر سورہ آل عمران پڑھی تین صورتیں یہ تقریبا پانچ سپارے بنتے ہیں ایک رکت میں چلا بچی اس لیے علیہ وسلم کے پاؤں قیام الحض تحجد پڑھنے کی وجہ سے سورج جاتے تھے اتنا لمبا لمبا قیام کرتے تھے فرضی نماز میں یہ کام کرنے سے آپ نے منع کر دیا اس لیے منا ہو گیا اسی طرح دوسری طرف مثال سمجھ لیں کہ نماز کے دوران سجدے میں پاؤں کو ملانا پاؤں کی ایڈیاں جوڑنا یہ رات کی نماز میں ثابت ہے تحجد کی نماز میں لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ نماز تحجد پڑھے تو اس میں سجدے کے دوران پاؤں کو جوڑے پاؤں کی ایڈیاں ملائے نہیں وہ ثابت نفلی نماز میں ہوا ہے تو وہ کام فرضی نماز میں بھی کرنا ہے اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت میں مختری ہونے کی حالت میں یا اکیلے نماز پڑھتے ہوئے کیا ہے وہ کام تینوں کے لیے ضروری ہے امام بھی وہی کام کرے گا مفتی بھی کرے گا منفرد اکیلا کرنے والا بھی کرے گا اللہ کے فرق کی دلی رہ جائے جیسے امام کو کہا ہے کہ وہ جہری نمازوں میں کی رات کرے مختجی سرن کرے گا امام تقبیرات اونچی آواز سے کہے گا مفتی آہستہ آواز سے کہے گا فرق کی دلیل موجود ہے اگر دلیل فرق کرنے والی نہ ہو تو امام اور مختی کا حکم ایک ہی ہوتا مختی کو منع کر دیا کہ جب امام اونچی آواز سے پڑھے تو فاتح کے بعد اور کچھ نہیں پڑھنا امام فاتحہ کے علاوہ کراس کرے گا کہ عام میں مقتدی نہیں کرے گا ہاں جب امام سرل پڑھ رہا ہو دل میں پڑے گا امام تو پھر مقتدی بھی اور امام بھی دونوں فاتحہ بھی پڑھیں گے فاتحہ کے بعد مزید کاس بھی کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے درمیان تشہد میں بھی درود پڑھنا دعا عام مانگنا اور پھر آپ نے حکم بھی دیا ہے درود پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے اللہ تعالی نے بھی حکم دیا ہے درود پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے اسی طرح درود کے بعد دعا مانگنے کا بھی حکم دیا ہے فرق نہیں کیا درمیانے اور آسعود کے مابین تو درمیانے تشہد میں بھی یہ کام یعنی درود بھی اور دعا بھی یہ فرض اور لادم ہے کیونکہ جس کام کا حکم اللہ تعالی دے دیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دیں وہ فرض ہوتا ہے اللہ دا سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے تو صرف اتہ یاد پال کے اٹھ بہنا ٹھیک نہیں مماض نقس رہ جاتی ہے